اجے میں بھی تاریخ دے وچ ایتھے ای امام جنوں انتخاب کیتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جڑے حضرت امام حسن پاک ہلے ہن ای والا سوال اعتراضات کیتے ہوند تو یہ بعد وچ مسئلہ بنیا امام حسین دے یزید دا پہلے سروں تھی اگیا اعتراضات بات ثابت حضرت محمد بن ابوبکر نے صاف فرمایا اچھا کہ بنا کہ ابھی طریقہ اسلام طریقہ کسرا دل چڑ گے خالی نہیں اولاد یعنی خاندان ہی رکھی جبکہ اولادی اکبر خاندان دیکھنی جدی صدیق اکبر پاک دے تہ جن صحابہ بھی جی سمجھتے ہیں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 آئندے موقف بدلے انہیں انہیں نہیں سنیا <تصفح> کہیں معی مولا علی تھے با مقابلہ تھی جن تحقیق نہ <coughs>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 اور تو جو تاں اقرار دیتے نسبت اختلاف کی دی تاویل میرے خطاط ہوگا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 جم... کتے تاک پاڑ رہنے. ابتدائی کی... باقی دوست بے سارے ہے